بھولا کیا بساؤں آؤں سرم عشق شاہ کا سودا چھوڑ کر کعبہ جاؤں کس لیے کعبے کا کعبہ چھوڑ کر گل چنے میری بلا خار مدینہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشتے طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر حال چشمے نم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے قلب کا عالم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے خس روا ارہم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے سر گزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر ازل ہی سے ودیت الفتح خیر البشر اس لیے رکھتے تھے پہ ہم خود کو سرگرم سفر ایک مقام فکر ہے یہ بہرے ارباب نظر بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نیوں جبریل سدرا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے تر تمہارا چھوڑ کر مجھ مریض عشق کو سامان راحت ہے بہم رو ب صحت ہوں بفیض چشم الطاف و کرم اے میرے تیمار داروں دارو رب اکبر کی قسم مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر کیا کریں کس سے کہیں حالت غریبانے قفص رہ گئے گھٹ کر الہی نغمہ سن جانے کفس ہیں قفص میں شاید اب کچھ دن کے مہمان کفس کس تمنا پر جیئیں یارب اسیرانے قفص آ چکی بادِ صبا باغِ مدینہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر کیسے بوٹے کیسے گنچے کیسے گل کیسی بہار ہوں فدا جن پر گلے جنت وہ ہیں کے خار کیا لبھا سکتے ہیں دل فردوس کے لیلوں نہار ایسے جلبوں پر کروں میں ناک گھوروں کو निसार کیا غرض کیوں جاؤ جنت کو مدینہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے دشتے طیبہ چھوڑ کر جا کے میں دکھڑا سناؤں ہے میرے مولا کسے چار اگر ٹھہرائے آخر مجھ سا کسے جس تمہارے ہے شفاعت کا میری دعویٰ کسے بخشوانا مجھ سے آسی کا روا ہوگا کسے کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے دشتے طیبہ چھوڑ کر دیکھ حافظ بزم نورانی سجاتے ہیں حسن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 مدینے بلال ہو مدینے کے والی مدینے بلال